و یا نور شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ابتار قادری رضوی ضیاء دامت برکات ہمراہ الترغیب والترہیب و ترحیب ایک حدیث نمبر انتیس کے حوالے سے اپنے رسالے جس کا نام ہے باحیا نوجوان میں درود پاک کی فضیلت کی بڑی ہی ایمان افروز روایت نکل کرتے ہیں سنی اور ایمان تازہ کیجیے اور کثرت درود کی سعادت حاصل کرنے کی نیت کیجیے حضرت رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ میٹھے میٹھے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ ولی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس بار درود شریف پڑے گا بروز قیامت میری شفات اسے پہنچ کر رہے گی سلو علحبیب صلی اللہ تعالی مسمد ولی وبی وبارک میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کے سلسلے کتاب اللہ کی باتیں میں ایک بار پھر حاضری ہے اور آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اس سلسلے میں قرآن پاک کی باتیں کی جاتی ہیں قرآن پاک کے بارے میں معلومات پیش کی جاتی ہیں قرآن پاک کثرت سے پڑھنے کی ترغیب دلائی جاتی ہے قرآن پاک کی شان و عظمت کی کیا بات ہے قرآن مبین ایمان کی جان ہے قرآن ممبن سے کی زندگی ہے قرآن مبین نور اور روشنی ہے قرآن مبین مسلمانوں کی بقا کا ذریعہ ہے قرآن مبین شیاوتین سے بچاتا ہے آج کے سلسلے میں آپ سماعت فرمائیں گے قرآن ندیم اور بزرگاندیم چند اصلاف کی ایمان افروز حکایات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی جسے سن کر انشاءاللہ اللہ عز وجل آپ اپنے دل میں قرآن کی محبت قرآن کا عشق بڑھتا ہوا محسوس کریں گے یہ صالحین کی حکایات کیوں بیان کی جاتی ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بہت سارے مبلغین حکایات بیان کرتے ہیں اسلاف کی اس میں کیا حکمتیں آئیے میں کچھ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں علماء نے لکھا ہے اسلاف کہتے ہیں گزرے, گزرے ہوئے بزرگوں کو گزشتہ بزرگوں کو تو ان کے قصے بیان کرنا اللہ تبارک و تعالی اور اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے جی ہاں اور قرآن کریم میں بھی ایسے قصے بکثرت موجود ہیں ایک مقام پر ان حکایات اور ان قصوں کے بیان کرنے کی حکمت ہمیں بتائی گئی چنانچہ پارہ تیرہ سورہ یوسف آیت نمبر 111 ارشاد ہوتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي قَصَطِهِمْ عِبْرَطُ لِأُلِ ہر جمعے کنزل ایمان بے شک ان کی خبروں سے عقل مندوں کی آنکھیں کھلتے ہیں آدیث مبارکہ میں سلصالحین کے قصے بہت مشہور ہیں ہمارے اسلاف کی ریاضت عبادت اوراد وظائف کی مشغولیت یہ قصے جو ہیں ہمارے اسلاف بڑی رغبت سے بیان کرتے رہے ہیں سنتے رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے دلوں کو تقویت ملتی ہے دلوں کو مضبوطی ملتی ہے جیسا کہ رسالہ کشہری میں عبد القاسم عبد الکریم حوازن کشہری علی رسمۃ اللہ کبھی لکھتے ہیں کہ سید الطفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی علی رسمت اللہ الحادی فرماتے ہیں الحکایات جم اللہ عز وجل یو قوی بیہا قلو بل مری حکایات واقعات کس سے اللہ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے جن سے اللہ مریدوں کے دلوں کو قوت دیتا ہے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس دلیل بھی ہے اس بات کی کہ حکایات اللہ کے لشکروں میں سے لشکر ہے اور دلوں کو تقویت ملتی ہے ہاں اللہ تبارک وا تعالی کا ارشاد ہے پارہ بارہ سورہ ہُو آیت اکسو بیس حشاب ہوتا ہے نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا کلن بِهِ کمن ترجمہ کمزولی ایمان اور سب کچھ ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل ٹھہرائیں تو جو حکایات بزرگوں کی بیان کی جاتی ہیں اسلاق کے قصے ان کی کثرت تلاوت ان کی کثرت عبادت ان کی ریاضت ان کے اوراد وظائف میں مشغولیت ان کا تقوی ان کی پرہیزگاری جو بیان کیا جاتا ہے اس سے دلوں کو مضبوطی حاصل ہوتی ہے سعید امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علماء کرام رحمہ اللہ السلام کی حکایات اور ان کے محاصل یعنی خوبیاں ان کا ذکر مجھے کثیر فق سے زیادہ معروب ہے اس لیے کہ علماء کرام کی حکایات میں قوم کے آداب اور اخلاق ہیں اور اس کی تارید میں یہ ارشاد ربانی ہے پارا سات سورت النعام آیت نبے الاقل حد اللہ فب ہدہ مقتب ترجمہ اے کنز ایمان یہ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت کی تو تم ان کی راہ چلو سلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وحل علی آلہ و صحبی وبارک وسلم اچھے لوگوں کی صحبت سے طبیعت میں تبدیلی آتی تو صرف صحبت سے نہیں ان کے تذکرے سے بھی اللہ والے ایسے اللہ کی بارگاہ مقام رکھتے ہیں کن کے تذکرے سے بھی انسان میں تبدیلی آتی ہے تو اسی مدنی مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے عاشقان قرآن کی چند حکایات آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہیں حضرت امام حافظ ابو زکری یحیاش شرف الدین شاہ شافعی علی رحمت اللہ کافی لکھتے ہیں انسان کو چاہیے کہ پابندی کے ساتھ تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنائے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں لکھتے ہیں تلاوت قرآن میں اخلاف کرام رحمہ اللہ السلام کی مختلف عادات تھیں امام ابن ابی دعود رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں بعض اصلاف دو مہینوں میں ایک قرآن ختم کرتے بعض ایک مہینے میں ختم کرتے بعض دس دن میں قرآن مکمل پڑھ لیتے بعض آٹھ روز میں اور اکثر سات دن میں ختم کرتے بعض چھ راتوں میں بعض پانچ دنوں میں بعض چار میں بعض تین راتوں میں ختم کر لیتے بعض دو راتوں میں اور بہت سے شب و روز میں ختم کر لیتے اور کچھ حضرات شب و روز میں دو ختم کر لیتے اور کچھ حضرات شب و روز میں تین قرآن کریم ختم کر لیتے اس کے بعد امام نزوی علی رحمت اللہ علی ان معاملات پر کار بند چند حضرات کے اسما بھی ذکر فرمائے ہیں اپنی کتب میں انہوں نے ان کے اسما بھی لکھے ہیں پھر ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ ختم قرآن کی جو تعداد ہم تک پہنچی ہے وہ شب و روز میں آٹھ مرتبہ مکمل پران کریم پڑھنا ہے سلویر صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ و وبار شعیب المان جلدو صفحا تین سو چھیانوے حضرت ابو بعد علی رحمۃ ورح بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا ابئی بن کعب ربی اللہ تعالن ہو آٹھ راتوں میں ختم قرآن فرماتے حضرت تمیم داری ربی اللہ تعالن ہو سات راتوں میں ختم قرآن فرماتے یہی ابو قلعہ رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت ابئی بن قاب ربی اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا آٹھ راتوں میں قرآن ختم کرنا بہت آسان ہے اللہ اکبر اللہ عبر مدیم چینل کے ناظرین یہ کیسے عظیم لوگ تھے ہم جیسوں پر ایک مہینے میں قرآن ختم کرنا کھڑا ہے مشکل ہے اور یہ کیا فرما رہے کہ آٹھ راتوں میں قرآن ختم کرنا بہت آسان ہے اللہ ترین رفرحیم ہے جل جلال ہو ہمارے حال ذات پر کرم فرماتے آمین امام اب عبدالرحمن بن علی جوزی علیہ رحمۃ اللہ علی حضرت سیمہ امام المعبرین محمد بن سیرین علیہ رحمۃ اللہ المزون سے روایت کرتے ہیں حضرت سمیم داری رضی اللہ تعالی انہوں نے ایک ہزار برہم نے ایک حلہ خرید فرمایا درہم چاندی کے سکے زور میں چلتے ہوں گے اسے زیب تن فرما کر پوری رات قیام فرماتے آپ فرماتے ہیں حضرت تمین رضی اللہ کا ہو ایک رک میں پورا قرآن ختم فرماتے تھے اللہ اکبر حضرت مصروق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھ سے مکتا کے ایک باشندے نے کہا زیادہ اللہ شرف عمتا یہ آپ کے بھائی تمیلداری کے قیام کی جگہ ہے رضی اللہ تارا یہاں کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھتے تھے ایک شب وہ یہاں نماز میں یہی آیت دہراتے رہے کون سی آیت سنی اس کا ترجمہ بھی کنزل ایمان سے پیش کیا جائے گا کنزول ایمان کیا جنہوں نے برائیوں کا انتقال کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ان جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے حضرت صفوان علی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ حضرت تمین ولی اللہ تعالی نے نماز عشاء کے بعد مسجد میں قیام فرمایا تمہیں آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوئے جب اس آئٹ پر پہنچے پارا 18 سورج مکمل آئ نمبر ہے ایک سو چار النار وجوہ نارفی ہال ترجمہ ترجما کنز ایمان ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس نے منہ چڑھائے ہوں گے اس آئے سے آپ آگے نہ بڑھیں ہتھی کہ صبح کی آزان ہو گئی اللہ اکبر کس ذوق کے ساتھ اور کس شوق کے ساتھ آپ قرآن کی تلاوت کرتے تھے کہ ساری رات ایک آئے پڑھتے رہے اس میں تفکر کرتے رہے اس میں تدر کرتے رہے یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی اللہ اکبر حضرت خواہجہ بن مصعب ربی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ مختصر تاریخ دمشق میں لکھا ہے کعبہ معجمہ میں چار آئمہ نے مکمل قرآن ختم فرمایا ان میں حضرت عثمان غلی رضی اللہ تعالیٰ ہو بھی ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ ہو حضرت سعید بن جبیر حضرت امام اعظم ابو حنصار رضی اللہ عنہم اجمعین صلی علی الحبیب صلی اللہ تعالی وسلم وفت الصفوہ جل تین صفحہ پچاس امام ابوالفرج عبد الرحمان بن علی جوزی علی رحمۃ اللہ علی لکھتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن جبیر ابی اللہ تعالیٰ ہو اکثر اوقات تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے اور تلاوت قرآن کرنے میں آپ کے انداز مختلف تھے کبھی تو ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے رات بیت جاتی اور کبھی ایک ہی رقت کو مکمل پرانے پا ختم فرما دیتے چنانچہ یاحیہ بن عبد الرحمن علی رحمت الرحمان بیان کرتے ہیں میں نے سعید بن جبیر ربی اللہ تعلن ہو کو سنا آپ یہ آئے دہرا رہے تھے وم تاز یوم یہ سورہ یاسین کی آیت ہے اے e, مجرم اے مجرموں آج میرے دوستوں سے ہو بھیا ساری رات حیدرت سعید بن زبیر ربی اللہ عنہ وہ آج پڑھتے رہے پڑھتے رہے یہاں تک کہ رات ختم ہو گئی صبح طلوع ہو گئی اللہ اکبر حضرت ہلال بن یساف رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں حضرت سعید بن جبیر ربی اللہ تعلع عنہ خانہ کعبہ میں داخل ہوئے نفل شروع فرمائے اور ایک ہی رقط نے پورا قرآن پاک پڑھ دیا حماد علی رحمت اللہ علی جو بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعید بن بالکار ربی اللہ تعالی انہوں نے پہلی رقب میں پورا قرآن پڑھا تھا اور دوسری رقب میں سور اخلاص پڑھی حیات الاولیاء میں اس کتاب کا پورا نام یہ ہے حیات الاولیاء سی طبقات الاسیا یہ کتاب لکھی ہوئی ہے امام ابو نعیم احمد بن عبد اللہ فہانی شاف علیہ رحمۃ اللہ کافی کی اس کا پہلا حصہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کر دیا ہے اور اس کا نام رکھا گیا ہے اللہ والوں کی باتیں اس میں خلافہ راشدین کا ذکر ہے مزید بنشاء یہ اس کے حصے آئیں گے تو ہلیات الاولیاء میں لکھا ہے حضرت ورقا علی رحمت رب الورا بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا سعید بن جبیر رضی اللہ تعلن ہو مغرب و عشاء کے درمیان قرآن مجید کا ختم کر لیا کرتے تھے اللہ اکبر واہ اکبر الکوا کے بد جلد ایک صفحہ تین سو دو میں امام مناوی علی رحمت اللہ الکوی فرماتے ہیں حضرت سعید الجبیر ربی اللہ تعالی الح نے پوری رات قیام کرنے کا جب معمول بنایا تو آپ کی شہزادی آپ کی بیٹی نے آپ سے ارض کی ابو جان آپ آب سوتے نہیں فرماتے بیٹی دوزک کا تصور مجھے نہیں سونے دیتا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ اکبر میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیے کیسے نیک لوگ ہیں ساری ساری رات تلاوٹ کرتے ہیں ایک آیت دوہراتے ہوئے اس کی تکرار کرتے ہوئے رات بھی جاتی ہے ایک ہی رکت میں پورا قرآن پڑھتے ہیں خانہ کعبہ کے اندر ایک رکت میں پورا قرآن پڑھنے کی سعادت حاصل ہوئی مغرب و عشاء کے درمیان پورا قرآن ختم کرتے ہیں مگر اپنے نیک اعمال کو خاطر میں نہیں لاتے اور ہم ہیں کہ اگر تھوڑی سی بھی عبادت کرنے اللہ کے کرم سے نصیب ہو جائے تو اپنی عبادت کا چرچا کرتے ہم تھکتے نہیں سب کو بتاتے پھرتے ہیں کہ ہم یہ وظیفہ کرتے ہیں ہم یہ یوز کرتے ہیں اتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہم نے اتنے قرآن پڑھے اللہ ان مخلصین کے صدقے ہمیں اخلاص کی دولت نصیب فرما دے کاش ہمارا ہر عمل اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی کے خاطر ہو جائے آمین دعا کر لیجئے میرا ہر عمل بس تیرے ترے وا سو تری خلا الہی خلا سلو آمین آمین آمین و شب صلی اللہ آنا سمت وانا علی محمد بھی ہی و بارہ کا سلم ہلیہ الدار سفڑا ایک سو حضرت ابو اسماعیل مباح ہم حمدانی بن شرا شیل رحمت اللہ تعالی علیہ کا لکھا ہے کہ آپ بہت کثرت سے عبادت کرتے اور آپ کی کثرت عبادت کے باعث لوگ آپ کو طیب کہتے تھے پاک دامن پارسا ابو بدر علی رحمت اللہ علی اکبر بیان کرتے ہیں حضرت ابو اسماعیل رحمت اللہ تعالی علیہ شب و روز میں ایک ہزار رقب پڑتے تھے ایک ہزار رقب بعد میں بھاری ہو گئے تو چار سو رقب پڑتے مزید زوف لاکھ ہوا تو دیوار میں ایک کھوٹی گاڑ دی اس کا سہارا لے کر عبادت کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یزید پلیت کے فتنے سے محفوظ فرمایا تو فرمانے لگے مجھے اللہ تعالی نے یزید پلیت کے فتنے سے محفوظ رکھا لہذا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا اس کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی صورتوں کی تعداد کے برابر نفل پڑھنا شروع کر دی قرآن پاک میں صورتیں کتنی ہیں ایک سو چودہ تو آپ کی یہ روپی میں ہوئی آپ کی یہ ترکیب ہوئی کہ آپ روزانہ ایک سو چودہ رقطیں پڑھتے اور ہر رکعت میں ایک صورت پڑھا کرتے لاہ اکبر لاہ اکبر مزید سنیے امام ابو نعیم اسفرحانی علی رحمۃ اللہ علیہ اور حافظ ابن حجر اسفلانی علی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حضرت صابق بن اسلم بنانی علی رحمت اللہ الغنی دن رات میں ایک ختم میں قرآن فرماتے تھے ہمیشہ روزہ رکھتے پوری رات قیام فرماتے جس مسجد سے بھی گزرتے اس میں دو رکعت نماز پڑھتے اسے کہتے ہیں تحید المسجد اور مدنی نامات میں بھی امیر علیہ نے اس کو شامل فرمایا ہے مزید لکھا کہ آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ثابت بن اسلم بنانی علیہ رحمۃ اللہ علی غنی میں نے جامع مسجد کے ہر ستون کے پاس قرآن کا ختم کیا اور اللہ تبارک کا تعالی کی بارگاہ میں گریا و زاری کیا سبحان اللہ سبحان اللہ بنا دے مجھے نے سدکار بری آگ بھی چھڑا یا بری آد بھی چھڑایا بنا دے مجھے کا امین سلحبی صلی اللہ وبارک حجرۃ دو سو ترپن حضرت محمد بن مسعر علی رحمۃ اللہ علی اکبر فرماتے ہیں میرے والد گرامی ان کا نام ہے مسعر بن قدام علی رحمۃ اللہ السلام اس وقت تک رات کو سوتے نہیں تھے جب تک نصف قرآن کی تلاوت نہ کر لیتے اپنے معمولات سے فارغ ہوتے چادر بچھاتے تھوڑی دیر آرام فرماتے پھر اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتے آپ کی کیفیت یہ ہوتی جیسے کوئی شخص اپنی گم شدہ چیز کی تلاش میں ہو اس وقت آپ رحمت اللہ تعالی نسواک اور پانی کی تلاش میں ہوتے مسوا کرتے وضو کرتے محاب کی طرح رخ کرتے طلوع فجر تک اپنے معمولات میں مشغول رہتے اور اس تمام عمل کو چھپانے کی اب حد کوشش فرماتے ہم ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کو پوچھے کہ آپ کی کیا روٹین ہے آپ کیا عبادت کرتے ہیں کو پوچھے آپ نے حج کتنے کیے کو پوچھے آپ تلاوت کتنی کرتے ہیں دوشن کتنے پڑتے ہیں ہمارا دل یہ چاہتا ہے اگر یہ عبادت ہوتی ہیں تو دل چاہتا ہے تو پوچھے اور اگر نہیں پوچھتا تو ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں از خود اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں اور موقع بے موقع اس کا اظہار بھی کرتے ہیں کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہوتی بس اظہار کر دیتے ہیں اللہ کی پناہ اور ان کو دیکھیے کہ ساری ساری رات عبادات کرتے ہیں اور پھر اپنے عمل کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ اکبر آپ کی قرآن حکیم سے محبت کا یہ عالم تھا حضرت مص ار بن قدام علی رحمت اللہ السلام کا کہ امیر المین فل حدیث حضرت شاہبہ علی رحمۃ رب الورا فرماتے ہیں کنانس مس ارن المصحف ہم حضرت مص ار بن کدام علی رحمۃ اللہ السلام کو قرآن کہتے تھے آپ کی قرآن سے ایسی محبت تھی ایسا عشق تھا کہ آپ کا نام لوگوں نے قرآن رکھ دیا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر جبھی تو کسی نے کہا ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ولی و صحدی ہی وبارک وسلم القوا کبیہ جلد ایک صفحہ چار سو چون حضرت سیدنا مصعب بن مقدام علی رحمۃ اللہ السلام فرماتے ہیں میں نے خواب میں نبی کریم رفو رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ دیکھا میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سفیان سوری علی رحمۃ اللہ عبی کا ہاتھ تھام رکھا ہے سفیان سوری رحمۃ اللہ علیہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عز وصل اللہ تعالی علیہ وسلم مس انتقال کر گئے فرمایا ہاں اہل آسمان نے ان کی وفات پر بشارت حاصل کی ہے لاہبار اللہ, اکبر اللہ اکبر میٹھے میٹھے استائم بھائی مدنی چینل کے ناظرین معلوم ہوا میرے علیہ سلاط والسلام اپنی امت کے حال سے باخبر ہیں اپنے ہر امتی کے درجے سے باخبر ہیں اپنے ہر امتی کے آخرت کے معاملات سے باخبر ہیں جب ہی تو میرے علیہ سلاط والسلام آسمان کی خبر دے رہے ہیں کہ اہل آسمان نے مس ار بن قدام علی رحمۃ اللہ السلام کے انتقال پر آپ کے وفات پر بشارت حاصل کی ہے اللہ وقت سید حضرت علی رشمۃ رب العزت اپنے مجموعہ کلام حدا کے بخشش میں کیا خوب فرماتے ہیں ارش پر دھو میں مچے وہ میل میلا فرش سے ماتم اٹھے وہ کوئی بوتا ہے گیا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد اور کتنی پیاری دعا سنیوں کے لیے اللہ حضرت فرماتے ہیں واسطہ پیارے کا ایسا ہو کے جو سنی مرے واسطہ پیارے کا ایسا کہ کے سنی مرے نہ فرمائے تیرے شاہ عید کے وہ پا گیا یوں نہ فرمائے تیرے شاہ عید کے وہ پا جر گیا سنو البیث صلی اللہ تعالی علام محمد وعلی الہی وصحبہ و بارک و صلی اللہ صلو عل الحبیب صلی صل اللہ تعالی علی محمد اس سلسلے اس کا باقی حصہ اذان مغرب, مغرب کے بعد ملاحظہ کیجیے باب المدینہ کراچی میں اذان مغرب کا مغرب, مغرب کا وقت ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والا اچھا والا اچھا بک نورم براہ راست ہونے والی اذان سنتے ہی گفتگو اور کام کاج روک کر اس کا جواب دیجیے اور نیکیہ کمائیے مگر یہ اذان ریکارڈ شدہ ہے اس کا جواب دینا ضروری نہیں اشهد ان ان محمد درر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 وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله لمو خوشو سے سبنا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مدبو آب چار سو صفحات پر مشتمل کتاب نماز کے احکام صفحا دو سو پچپن پر ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو امام سے پہلے سر اٹھاتا اور جھکاتا ہے اس کی پیشانی کے بال شیطان کے ہاتھ میں ہیں صلو علی شبیب صلی اللہ تعالی یا سلو الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد سلسلے کا بقیہ حصہ ملاحدا کیجیے سلو الحبیب صلی اللہ تعالی علام حمد ولی و صحبی و بارہ کے وسلم مزید سنیے اور ایمان ادا کیجیے اور جب اللہ والوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو الحمد عزوجل رحمتیں جھوم جھوم جھوم کر برستی ہیں تو اولیاء کا ذکر سنتے جائیے رحمتوں سے دامن بھرتے جائیے حضرت الرحمان بن مہدی علی رحمت اللہ کبی کے بارے میں ان کے فرزند ارجمن حضرت یخیہ بن عبد الرحمان علی رحمت الرحمان فرماتے ہیں میرے والد پوری رات قیام کرتے تھے امام ابن مدینی علی رحمت اللہ غنی فرماتے ہیں عبد الرحمان بن مہدی علی رحمۃ اللہ علی دو راتوں میں قرآن مجید ختم فرماتے تھے ہر شب میں پندرہ پارے تلاوت کرنا ان کے معمولات میں شامل تھا اور نیکیاں جمع کرنے میں بڑے حریص تھے ہمیں لالچ ہے تما ہے دولت کی شہرت کی عزت کی مکان کی دکان کی, دکان کی، کاروبار کی نوکری کی اور اللہ والوں کو تماہے ہر سے نیکیوں کی فرمایا کرتے اگر میرے نزدیک اللہ تعالی کی نافرمانی کا ارتکاب ناپسندیدہ پسندیدہ نہ نا ہوتا میں آرزو کرتا کہ شہر کا ہر باشندہ میری غیبت کرے پھر فرماتے بھلا اتنی آسان نیکی بھی کوئی ہے کہ عمل کوئی اور کرے اور دفتر عمل میں نیکیاں کسی اور کے لکھی جائیں یاد رکھیے مدین چینل کے ناظرین جو بدرسی غیبت کرتا ہے اس کی نیکیاں جس کی غیبت کی اس کے نام عمال میں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں شیخ طریقت امیر اللہ سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری نظوی ضیاء دامت برکات ملا علیہ کی کتاب ہے جو کہ فیضان سنت جلد کا ایک باب ہے غیبت کی تباہ کاریاں اس کا مطالعہ ضرور کیجئے اس نامراد غیبت نے خاندان جدا کر دیے بھائیوں کو آپس میں منتشر کر دیا جبا کر دیا دوستوں کو لڑا دیا طلاقیں کروا دی کیا کچھ کارنامے اس غیبت نے کروائے اور الحمد للہ یز وجل دعوت اسلامی والے عرصے سے امیر السنت کے دیے ہوئی سوچ امیر علیہ سنت کی دی ہوئی سوچ کے مطابق غیبت کے خلاف جنگ کر رہے ہیں الحمدللہ اور اور ذہن دیا جا رہا ہے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے آپ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ شاء اللہ ازد وجل نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے انشاءاللہ شاء اللہ ازد وجل تو جو غمت کرتا ہے جس کی غیبت کی گئی اس کے نام اعمال میں اس کی نیکیاں ٹرانسفر ہو جاتی ہیں منتقل ہو جاتی امیر علیہ سنت نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا ہے جس کا خلاصہ ہے اگر میں کسی کی غیبت کرتا تو اپنی ماں کی کرتا کہ میری نیکیوں کی سب سے زیادہ حقدار تو میری ماں ہے میں مجھے دینی ہے تو کسی اور کو کیوں دوں اپنی ماں کو دوں بہرحال حضرت سیدنا میں عبد الرحمان بن مہدی علی رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر ہو رہا تھا کہ آپ دو راتوں میں مکمل قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علی رحمۃ اللہ الکوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسود بن یزید علی رحمۃ اللہ المجید کا معمول چھ راتوں میں قرآن ختم کرنا تھا لیکن رمضان مبارک میں دو راتوں میں ختم کرتے اور مغرب و عشاء کے درمیان آرام فرماتے حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علی رحمت اللہ غنی کے بارے میں منقول ہے آپ ہر وقت ہر گھڑی ہر لہذا تلاوت قرآن میں مشغول رہتے اگر کوئی شخص کسی مقصد کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا قرآن پاک بند کر دیتے جب وہ چلا جاتا تو پھر آپ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتے چنانچہ حضرت آمش رحمت اللہ تعلیہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا نقی علی رحمت اللہ کبی کے پاس بیٹھے تھے آپ تلاوت قرآن فرما رہے تھے ایک شخص نے آنے کی اجازت چاہی آپ نے قرآن پاک کو ڈھانپ دیا فرمایا اس شخص نے مجھے کبھی بھی نہیں دیکھا حالانکہ میں ہر وقت قرآن کریم کی تلاوت کرتا رہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر. عبادت میں گزرے تلاوت میں گزرے میری زندگانی کرم ہو کرم ہو کرم یا گاری حضرت علا بن سالم ابدی علی رحمۃ اللہ کبی بیان کرتے ہیں حضرت سیدنا منصور بن محمۃ اللہ تعالی گھر کی چھت پر نوافل پا کرتے تھے جب آپ کا انتقال ہوا تو پڑوس میں سے کسی بچے نے ماں سے کہا ہم جان تو ہمارے پڑوس میں گھر کی چھت پر جو ستون تھا جو پلر تھا وہ باندھ گیا کہا بیٹا وہ ستون نہیں تھا وہ تو منصور بن معتمر تھے رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا انتقال ہو گیا اللہ اکبر حضرت احتا بن جب علی رحمتور رب الورا کہتے ہیں لوگوں نے حضرت منصور رحمت اللہ تعالی علیہ کی والدہ سے ان کے عمل کے بارے میں پوچھا تو آپ کی والدہ نے کہا وہ رات کے تین حصے کرتے تھے رات کے ایک حصے میں تلاوت کرتے تھے رات کے دوسرے حصے میں روتے تھے اللہ تبارک وا تو کی بارگاہ میں مناجات کرتے تھے دعا کرتے تھے اور رات کے تیسرے حصے میں بھی دعا کیا کرتے تھے طبقات القبرہ جو کہ امام عبد الوہب شاہرانی علیہ رحمۃ اللہ غنی کی کتاب ہے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت منصور بن معتمیر رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی عبادت کو چھپایا کرتے تھے رات بھر تلاوت کرتے گریہ افزاری کرتے اور اس قبر خوف خدا ازد وجل سے روتے کہ لوگوں کو رحم آتا جب صبح اٹھتے تو سر میں تیل ڈالتے آنکھوں میں سرما لگاتے اور اس حال میں لوگوں کے سامنے آتے کہ کسی کو محسوس نہ ہو کسی کو پتہ نہ چلے کہ آپ نے ساری رات اللہ تبارک کی عبادت کی ہے میرا ہر عمل بس ترے وا سو یا نام سو لو رت اللہ لینے کا سب کا میرا ہر بس ترے وا سو کر خلاس ایسا اکوایا کر خلاس ایسا اکوایو صلہ محمد والا وبارا کا سل ایک اور اللہ والے کا ذکر خیر سنیے جسے المن حاج بشرح مسلم میں ابن حاج نے نقل کیا حضرت امام علامہ محمد بن احمد زہبی علی رحمت اللہ کبی نے معریفت القرعید کی بار صفا ایک پر نقل کیا ابو حشام رفائی علی رحمت اللہ کبھی بیان کرتے ہیں حضرت بکر بن اجیاش رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نے ان سے بیان کیا مجھے اپنے بالا خانے پر چڑھنا دشوار ہو گیا ہے اوپر والی گھر کی منزل پر چڑھنا بہت مشکل ہو گیا ہے اس لیے میں نیچے اترتا نہیں کیونکہ میں اس بالا خانے میں ہر شب و روز میں ایک قرآن ختم کرتا ہوں ساٹھ سال سے میرا یہ معمول ہے استقابت دیکھیے با اکبر پر یہاں تو ذرا جو چڑھتا ہے جماعت سے نماز پڑھنے کا اس کے بعد پھر جماعت نکل جاتی ہے سنت قبلیہ کا جو چڑھتا ہے پھر سستی ہو جاتی ہے نوافل بادیہ کا ذوق آتا ہے پھر سستی ہو جاتی ہے قرآن ترجمہ قرض المان کے ساتھ پڑھیں گے پھر سستی ہو جاتی ہے پورا قرآن ختم کرنے کا عزم کرتے ہیں مگر پھر سستی ہو جاتی ہے اور یہاں استفادہ دیکھی کہ ساٹھ سال سے حضرت ابوبکر رحمتہ اللہ تعالی علیہ کا یہ معمول رہا کہ شب و روز میں ڈبل بارہ گھنٹوں میں پورا قرآن ختم کرتے ہو ساٹھ سال سے اس پر ان کی استقفامت تھی حضرت یزید بن ہارون رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں آپ کا ذکر خیر ہوا تو انہوں نے فرمایا ابو بکر بن عیاش فاضل تھے رحمت اللہ تعالی علیہ اچھے شخص تھے چالیس سال تک ان کا پہلو زمین پر نہیں لگا آپ کی وفات قریب ہوئی تو بہن رونے لگی فرمائے کیوں روتی بالا خانے کی طرف دیکھو تمہارے بھائی نے قرآن پاک کے اٹھارہ ہزار ختم اس میں کیے اور ایک روایت میں ہے کہ آپ کے صاحبزاد ابراہیم بن ابو بکر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی وفات کے وقت رونے لگے فرمایا کیا تم گمان کرتے ہو تم یہ سمجھتے ہو اللہ تعالی تمہارے باپ کے وہ چالیس سال ضائع فرما دے گا جس میں اس نے ہر شب میں قرآن کریم کا ختم کیا اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا بیٹے اس کمرے میں معافیت نہ ہونے پائے گناہ نہ ہونے پائے کیونکہ اس کمرے میں تمہارے باپ نے بارہ ہزار ختم قرآن کیے ہیں وقت بار اللہ تبارک اعلیٰ کی ان پر احمد ہو اور ان کے صدقے کے ہماری بے حساب مغفرت ہو سلسلے کا وقت محدود ہوتا ہے اس لیے اب دعوت اسلامی کے مدنی محل کے بہار بھی آپ کی خدمت میں میں ارض کرتا ہوں اور انشاءاللہ عزوجل اگلے سلسلے میں مزید اسلاف کی قرآن سے محبت قرآن سے عشق کا ہم ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کریں گے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے قرآن سے محبت بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ اس کی تلاوت کا ذوق بھی ملے گا ایسا ماحول نصیب ہوگا جس میں قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کی سعادت آپ کو حاصل ہو سکے گی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی کی کتنی باہریں ہیں آئیے سنیے باول مدینہ کراچی کے علاقہ قرنگی کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے میں نے ان لوگوں کے پاس قرآن پاک حفظ کیا جن کے عقائد درست نہیں تھے اور گھر والوں کا بھی اتنا ذہن نہیں تھا حفظ قرآن کے بعد منزل دوہرانا ضروری تھا اور ہر حافظ کے لیے ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کو پستوں نصیب ہو جائے میں گسلائن میں کہتے ہیں یوں کہ یہ وقت ضائع کر رہا تھا ایک روز ایک اسلامی بھائی نے ایک دعوت اسلامی والے نے ایک عاشق کے رسول نے میرے چچا پر انسانی کوشش کی اور انہیں ذہن دیا کہ آپ کے بیٹے کا وقت ضائع ہو رہا ہے انہیں منزل دوہرانے کے لیے دعوت اسلامی کے مدرسط المدینہ میں آپ داخل کروا دیں ان شاء اللہ حفظ قرآن کی پختگی آ جائے گی اس عشق رسول کا دل مہ لینے والا انداز چچا جان پر اثر کر گیا اور انہوں نے مجھے مدرسۃ المدینہ میں داخل کروا دیا میں نے سنتو بھرا مدنی لباس اپنایا سر پر امامی کی سنت سجانے کی سعادت حاصل کی میرے والد صاحب جو کہ دعوت اسلامی کے مخالف تھے غلط فہمی کی بنا پر الحمدللہ للہ عزا مجل میں مدنی محل سے کیا وابستہ ہوا انہوں نے بھی اپنے سر پر امام شریف کی پاکیزہ سنت سجا لی وہ بھی مدنی محل کی برکتوں سے مالا مار ہونے لگے دعوت اسلامی کے مگنی محل کے گن گانے لگے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مردی چینی کے ناظرین آپ نے ملاحظہ فرمایا مدرسۃ المدینہ میں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اخلاقی روحانی تربیت کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی بھائی جس کے عقائد تک درست نہیں تھے جب مدرسۃ المدینہ میں داخل ہوا الحمدللہ عزوجل اس کے عقائد بھی درست ہو گئے اور اس کے اعمال میں بھی مدنی بہار آ گئی اور الحمدللہ عزوجل وجل مدرسۃ المدینہ جو مدنی منوں کے لیے ہوتے ہیں یا مدنی منیوں کے لیے ہوتے ہیں اس میں جب بچوں کو اسلام میں داخل کرواتے ہیں تو ان کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہوتا ہے بچوں کا ذہن بنتا ہے اور ان کا ذہن بننے کے ساتھ ساتھ اس کے اچھے اثرات گھر میں بھی پہنچتے ہیں اور گھر میں بھی الحمدللہ للہ یہ عزد سنت بھرا مدنی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اسلامی بہنیں جو بڑی ہو چکی مگر قرآن پاک نہیں پڑا والحمدللہ عزوجل للہ مدرسۃ المدینہ بالیغات میں وہ جب قرآن پاک پڑھتی ہیں تو انہیں قرآن پاک پڑھنے کی سعادت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ مدنی ماحول کی برکتیں بھی ملتی ہیں اور یہ برکات گھر تک بھی پہنچتی ہیں گھر میں مدنی ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے اسی طرح دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیغان جو بڑی عمر کے اسلامی بھائیوں کے لیے ہوتے ہیں اکتالیس منٹ کے لیے ہوتے ہیں باد عام طور پر ہوتے ہیں جگہوں پر فجر کے بعد بھی ہوتے ہیں اس میں قرآن پاک جو اسلام بھائی پڑھنے جاتے ہیں الحمدللہ للہ یزوجل قرآن پاک پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ سنتیں سیکھتے ہیں الحمدللہ نماز پڑھنا سیکھتے ہیں دعائیں یاد کرتے ہیں الحمدللہ الحمد للہ درس دینا سیکھتے ہیں بیان کرنا سیکھتے ہیں جب انہیں مدنی ماحول کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں برکتیں ان تک محبوب نہیں رہتی ان کے ہلکے احباب تک پہنچتی ہیں ان کے دوستوں تک پہنچتی ہیں ان کے بہن بھائیوں تک پہنچتی ہیں ان کے بال بچوں تک پہنچتی ہیں ان کے والدین تک پہنچتی ہیں اور الحمدللہ عزوجل نتیجتاں نتیجہ تن پورا ماحول وہ دعوت اسلامی کی طرف مائل ہوتا ہے آخرت کی تیاری میں مشغول ہو جاتا ہے الحمدللہ للہ سنت شروع ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے مدنی چینل دیکھتے رہیے الحمدللہ عزوجل مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ اس میں ہوتا ہے جس میں قرآن پاک پڑھانا سکھایا جاتا ہے الحمد للہ قرآن کا سلسلہ ہوتا ہے جس میں قرآن پاک کے بارے میں بہت وہ تفاصیر بیان کی جاتی ہیں قرآن پاک کی آیات کی تفاسیر بیان کی جاتی ہیں اور الحمدللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے عقائد کی اصلاح ہوتی ہے اعمال کی صلاح ہوتی ہے اسی طرح الحمد للہ ازدوجل فیضان تنز کا سلسلہ بھی مدنی چینل پر چلتا ہے اسے ملاحظہ فرمائیے اور تنزل ایمان کے فیضان لوٹیے الحمد للہ یہی سلسلہ کتاب اللہ کی باتیں یہ دیکھتے رہیے انشاءاللہ شاء اس کی برکت سے بھی قرآن پاک سے محبت آپ کی بڑھے انشاء اللہ ازل قرآن پاک کی الفت بڑھے گی ان اللہ جل دل میں عشق قرآن موجب ہو جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی المین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم